وبارک اور رمضان مبارک کی ان پیاری پرکیش گھڑیوں میں مدنی چینل کی نشریات کی جو یہ مبارک لمحات ہیں کہ جس میں علم دین خوب خوب سیکھنے کو موقع ملتا ہے اور ان مبارک گھڑیوں میں علم دین کی برکتیں ملا لینا ذہن نور اور سعادت در سعادت کی بات ہے چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے تخیل کو اور اپنے تصور کو اس طرف لے کر جائیے آپ بھی اور ذرا یہ تصور جمانے کی کوشش کیجئے کہ مکے کی حسین وادی ہے اور مدینہ کے چاند رحمت عالم دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعدد علیہ و وسلم اپنی حیات ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ رونق افروز ہیں اور ان کے وجود مسعود کی برکتیں ان کی نورانیت الحمد للہ مکت المکرمہ کا علاقہ اس کی ضیا پاشیوں سے منور ہو رہا ہے اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے اور انداز مبارک یہ ہے کہ توشہ لیتے ہیں اور مکے سے اپنے گھر سے ایک دو کلومیٹر دور جا کر توشا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ریاضت میں عبادت میں ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور حضرت علم عائشہ حضرت عماء خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھار توشا پہنچانے خدمت میں حاضری دیتی ہیں اور محدثین کے نام لکھتے ہیں کہ یہ سال میں ایک مہینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فیل کیا کرتے تھے اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہوا کرتا تھا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک سے نزول قرآن سے پہلے اعلان نبوت سے بھی پہلے بہت زیادہ خصوصی یعنی اس پر توجہ تھی اور اس کی طرف اس پر ان ایام میں خصوصی ذکر و فکر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور جب روزے فرض ہوئے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ صحابہ کرام کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ اس کی مبارکباد بھی پیش کیا کرتے تھے مرحبہ بھی کہا کرتے تھے خوش آمدید بھی کہا کرتے تھے تو چلیے اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے بدنی چینل کی طرف سے دعوت اسلامی کی طرف سے اور تمام عالم اسلام کو تمام مسلمانوں کو تمام عاشقان رسول کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں رمضان کو خوش آمدید اور مرحبہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نگرانی شورا گوری مرحبہ کہتے ہیں وعلیکم السلام بڑی انوکھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور برکت آج بھی کچھ آئے ہوں deb... تل... اوپر بیٹھ کہ سننے میں نہیں لاتا اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ نیچے بیٹھ کر کوئی تھوڑی دیر کے جائیں گے اوپر چلیں مدنی چلے کہ نازر ہم تھوڑا نیچے بیٹھ رہے ہیں خریف صاحب آپ بھی بیٹھیں گے ہمارے ساتھ آپ چلے گئے کرایہ کر کے چلیں تشریف لائیے اجتماعی میں شامل ہو جائیے یہ مدی چلن کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عبد الخلیل بھائی سے ایک پیارا پیارا کلام عبد الخلیف کلام کون سا یہ بتائیے غلام رسول بھائی نے غلام پسینہ پسینہ ہو رہے کو پنکھا وغیرہ لگا دو بے چارے کے بھی نہیں رہے کا کلام نور جلوان تھا ارے نور حک جلوانما یہ اس وقت سے ہم سن رہے جب میں گلزارہ بھی مسجد میں زلی نگران تھا تب یہ مسجد میں ہمارے یہاں کبھی کوئی بڑی رات ہوتی ہے کچھ طرح سلسلہ ہوتا نا قرآن اقاڑوی صاحب وہاں ہوتے اللہ ان کو سلامت رکھے شفیع اقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی لے گئے شہزادے تو ہمارے ناطخان تھے زاہد بھائی ہیں وہ یہ پڑھا کرتے تھے اچھا مجھے بھی تعارف میں مجھے بھی آپ نے فرمایا تھا ایک منٹ میں یہ سب میری طرف ہو رہا ہے کیا بات ہے آپ لوگوں کی مجھے پتہ نہیں تھا میرے پاس دیوان تھانے جب ردیب ہے آپ نے بڑی بڑا گا. ایک مرتبہ ناخوانوں کا مدر مشورہ فرمایا تھا تو اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اچھے اچھے کلام موجود ہیں اس کی اچھی اچھی طرزیں بنائی جائیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ کلام کوئی نہیں پڑتا بکریاں جس نے چرائی تھی حلی ماتا <سؤال> یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا بڑا پیارا اس میں ذکر مبارک ہے اور مفتی احمد یارخہ نعمی رحمت اللہ تعالی نے اس میں بڑا پیارا ایک اپنی ایک ایک تصور اور اپنا ایک انداز لکھا ہے کہ جیسے جوں جوں کے معرفت کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں تو, تو مطلب کہ بڑا لطف و سرور بھی آتا رہتا ہے اس کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں تو یوں آپ جب اس کلام کو سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کیسے کسی چیزیں کھلتی چلی گئی اور اس کو گویا کہ اپنے کلام میں لکھتے چلے گئے مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم نہ تھا, معلوم نہ تھا آ, آ. یعنی آ. اب معلوم ہے جی, جی, جی, جی. اب ایسا ہی ہے صحیح, مجھے مجھے سنتے ثواب کے لیے اللہ تعالی اللہ تعالی کی اجازت کے لیے یہ کلام میں شامل ہو جائیے درد پاک سل النا صلی علی الشی کوئی وانو ما تھا مجھے مارو منا تھا نور حق جلد وانو ماں مانو منا تھا بکریاں جس نے نیچرا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کرم سے اپنی قدرت سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا نور حق جلوم تھا مجھے معلوم مح. نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا سبحان اللہ。مجھے معلوم نہ ہر نبی یہ انسان ہیں اور یہ ان کی بشریت بھی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نوری بشر ہیں آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم ہمارے نوری بشر نوری بشر ہیں اور ان کی بس ان کی حقیقت کو ان کا رب ہی جانتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم کی حقیقت کو ان کا رب ہی جانتا ہے ان کی تعریف کتنی ہے یہ ان کا رب ہی جانتا ہے جو کچھ ہے ان کا رب جانتا ہے ان کے رب نے اپنے بندوں پر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مارفت کے جتنے دروازے کھولے آپ کو اس قدر پہچانا گیا اللہ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو نور حق معلومات مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپاتا مجھے معلوم بکریاں جس نے چڑھائی تھی حلیمہ تیری اللہ بکریاں جس نے چڑھائی تھی حلیمہ حلیم میرا بیان ہو رہا ہے آکا صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ عرش پر یا پھر لا لامکان کی سیرے عرش تک نہیں تھے عرش پر وہ ہی گیا تھا وہ بھی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا پھر وہاں سے لامکان کی سیر ہوئی کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش, عرش تخت نکی ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے پر وہ تین تین سال میرا مجھے مانو نہ تھا تو محبت بھرا ماری بھرا یہ شعر ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں نے قبر میں زیارت کی ایک خیال تخیب کہ جب قبر میں ہم سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ زیبہ دکھایا جائے گا پردے اٹھا دیے جائیں گے آقا کا جلوہ سامنے ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا ماں کنتا تقولو فی حق حاضر رجول ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قبر میں دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا یعنی جب مجھے جب میں نے قبر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو مجھ پر کیا راز کھلا مجھ پر راز یہ کھلا کہ یہ میرے آقا وہ رسول اللہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں یہ تو دل سالک میں چھپا رہا مجھے معلوم نہ تھا یہ تو وہ میرے آکا جو میرے دل میں چھپے ہوئے تھے اللہ اللہ اللہ یہ تو مجھے قبر میں جب ان کا جلوہ دیکھا تو مجھ پہ یہ راس کھل گیا دیکھا جب قبر ری میں اس پر دانشی کو تو کھلا دیکھا جب قبر ری میں اوسی پل دانشی کو تو کھولا دیکھا جزاک اللہ خیر علی بزرگانی دین کی کلام کی طرف متوجہ کرنے میں کوئی خاص حکمت یا کوئی اہم بات چلے اب تو چل اٹھ بھی جائیں جی بات بزرگ دیکھے بزرگوں کے کلام کی تو بات یہ ہے نا غلام رسول بھائی کے جی اور جیسے مفتی احمد یارخا نعمی رحمتہ اللہ علیہ میرے سامنے تذکرہ کیا مائل کیا نا اس کا سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں میں جی ہمارے بزرگوں کی عظمت محبت دلاللہ دلاللہ اور ایک رفات پیدا ہو پھر دوسرا یہ کہ یہ کلام مفتی صاحب کا بھی جیسے پڑھا مفتی احمد یارخان نعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر ہم دیکھیں جی جی ان کے بارے میں اگر آپ کریں تو یہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں الحمد للہ تفصیل نعمی ان کی ہے اچھا یہ شیخ الحدیث بھی ہیں ہے حدیث بھی ہیں شرح شریف کی ان کی کئی آٹھ جلدوں میں ان کی وہ ملتی ہے شراب شریف یہ ہے پھر ان کی علم و علم و معرفت پر جو ان کی کتاب کتابیں اچھا ایک تو یہ کہ یہ تفسیر نعیمی ایک تفسیر ہے تفسیر نور الرفان جی جی جی جو بالکل ایک جیل کے اندر ہے قرآن پاک کی بڑی مختصر اور جامع و عشق و محبت میں وہ دودھی ہوئی تفسیر انہوں نے دی ہے تو یوں ان کا ایک عشق پھر شان حبیب الرحمان کی کتاب ہے اس کے علاوہ اور بھی ان کی تقاریر وغیرہ پر مبنی ان کی کتابیں میں نے پڑھی الحمد ان کی کتابیں تو بڑا ذوق شوق محبت پیا جال حق ان کی زبردست ایک کتاب ہے شان حبیب رحمان ان کی بڑی پیاری کتاب ہے تو یوں یہ ہیں اسی طرح اعلیدت امام علیہ سنت ان کی شہزادوں کا کلام ہے تو ان کلاموں میں ایک تو محبت معرفت الفت عشق اور پھر قرآن و حدیث کے مطابق ان کا کلام جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور پھر جب ان کا کلام سنتے ہیں تو ظاہر مفتی صاحب کیا کلام سنیں گے تو ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی الحمد للہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اچھا یہ بات ہے اچھا یہ بات اچھا ہے اچھا وہ یہ بات ہے تو اس طرح یہ جو مدنی چینل کے ہمارے ناظرین بھی ہیں آپ کو بھی میں یہی عرض کروں گا کہ بزرگوں کے کلام سننے کی آپ عادت ہے ان شاء اللہ آپ کو مدنی چینل پر جو تقریبا جو کلام ملیں گے ہمارے بزرگوں کے ملیں گے الحمد للہ جی آگے بڑھے جی بالکل ہم نے مختلف سلسلے تیار کرتے جی رکھیں جی بتائیں ہے آپ کا جی, جی है لگا ہوا ہے آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے کچھ یعنی اہم ایک ایسی نصیت بری خبر بھی شیئر کریں گے کہ جو ان شاء اور شعور کی سطح بلند کرنے میں جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرے گی معاشرے کو ایک اہم مثبت پیغام دے گی تو آپ اہل سنت کا بھی سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے جو ہے وہ سوالات دے سکتے ہیں اور ان مفتی صاحب بتایا تھا کہ ویڈیو آئی ہے جی ہاں جی ہاں ویڈیو کا پتا چلا کہ یہ ایک ویڈیو آئی ہے وہ ویڈیو کو وہ ویڈیو دکھائیے وہ ویڈیو کیا ہے جو سب یہ شخص کو دیکھیں کہ روڈ کراس کر رہا ہے بالکل غلط طریقے سے کیونکہ اس وقت جو روڈ کراس کر رہا ہے یہاں پر اوور ہیڈ برج بھی بنے ہوئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے اگر چاہے تو یہ برج کے ذریعے بھی روڈ کراس کر سکتا ہے لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک جگہ سے یعنی دوسرے روڈ پر جانے کے لیے اس طرح کے یہ شارٹ کٹ ڈونتے ہیں اور بعض اوقات ان جالیوں میں اپنی سہولت کے لیے خدا حالانکہ یہ بالکل جو گرل بنی ہوئی ہے یہ بالکل پیک ہوتی ہیں لیکن لوگ اپنا تھوڑی تھوڑی کر کے اس گرل کو توڑ کر بالکل اپنے لیے ایسا راستہ بنا لیتے ہیں کہ گویا یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا ہوا ہو اگر نہیں بھی ہوتا تو اوپر سے ٹاپ کر چلے جاتے ہیں اپنا بعض اوقات اس طریقے سے روڈ کراس کرنے سے کئی حادثات بھی ہو جاتے ہیں اب اس کی وجہ سے دوسرا جو موٹر سائیکل والا یا گاڑی چلانے والے اس سے بھی لگ سکتا ہے اور بعض اوقات یہ جو روڈ کراس کرنے والا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ مدد نہیں اللہ ارشاد شرمائے یہ تو میں وہ ایک یوں بھی ہوتا ہے گویا کے ہاتھ سے پورا پورا سڑک روک دیں گے وہ ایک بار کر کے دے آپ کو تجربہ تو نہیں ہے نا دیکھا ہے کہ گویا کہ وہ ہاتھ سے روک دے گا اچھا بیرون ملک ایسا نہیں ہے بیرون ملک تو یہاں بھی شاید ہوں گے کہیں نہ کہیں بیرون ملک تو جیسے کہ وہ ایک بنا ہوا فیگر نا کہ جیسے کہ آدمی کا فیگر جیسا بنا ہوا ہے اور اس کو بھی ریڈ اینڈ گرین لائٹ کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے ریڈ لائٹ ہے تو بنا وہ جو روڈ کراس کرنے والے ہیں پھر روڈ کراس کرنے والے بھی زیبرا کراسنگ پر آئیں اور جو برج بنا ہوا تو پھر وہ برج کا استعمال کریں گے تو یہ برج جو بنائے جاتے ہیں اوور ہیڈ برج کہلاتے ہیں نا یہ تو ہماری سہولت کے لیے بلکہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی سڑک کے اوپر حادثہ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ احتجاج کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا احتیاط کرتے ہیں ٹائر جلاتے ہیں خوب مارا ماری کرتے ہیں جناب کیوں اوور ہیڈ برج بناؤ ہمارے اوور ہیڈ برج بنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بھائی گورنمنٹ نے اوور ہیڈ برج بنا دیا اب اوور ہیڈ برج بند ہو گیا اب اس چڑھے کون اب اب آپ ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر جانے میں بندہ پھر وہاں سے چلے گا پھر وہاں سے نیچے اترے گا سیدھا سیدھا کا تقاضا یہ نہیں کہ سیدھا سیدھا یہاں سے کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو چیز بنی ہوئی اس کو استعمال کرے بلکہ وہاں تو چلو تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے یہاں گاڑی والے کو کوئی ٹائم وائم نہیں لگے گا <laughs> وہ ایسا کام کرے گا کہ ٹائم ہی ٹائم ہے تو اب یہ کہ یہ تو ہماری ملنے گاڑی ملنے والے کو ہم ہاتھ کریں گے تو رک جائے گا تو ہم تو ہاتھ کر کے جاتے گا میں تو ہاتھ کر کے ہاتھ سے روک کے اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں پھر بھی گاڑی ٹریفک پولیس والا بن جائے گا تو کیسے کام چلے گا کہ وہ ہاتھ یہاں ٹریفک پولیس والے کے ہاتھ کو دیکھ کر کوئی رکتا نہیں ہے پیچھا ہم کو ٹریفک پولیس والے کہتے ہیں ہم کو کچل کے چلا جاتا ہے ہم کو پمپ ٹائر چلا کے چلا جاتا ہے یا ٹریفک والے کی کوئی دیکھتا نہیں ہے آپ کو دیکھ کر کون روکے گا لیکن دیکھیں اصول تو یہ ہے کہ یہ گریلیں جو بنائی گئی ہیں یہ گریل بنانے کے درود ہماری لوگوں کے لیے تھی تاکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ وہ روڈ کراس نہ کرے اب یہ کیا گرین جو روڈ ہے نا بیچ سے یہ روڈ بھی نکال دیتے ہیں وہ نہ ہو جیسے باڈی بلڈر ٹائپ کا آیا ہو یہ تو اچھا ہے فوٹو ووٹو کھینچا کے دیتے نہیں ہے تو پکڑ کے لے جائے گا یہ راڈ کھولیں گے تو اتنا آج بھی نکل جائے گا اور یوں کریں گے یہ نہ آپ کے بہتر ہے نہ ملت کے لیے بہتر ہے نہ یہ ٹریفک کے لیے بہتر ہے کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے جو اوور ہیڈ برج بنے ہوئے ہیں اوور ہیڈ برج کو ہی استعمال کریں اس طرح کے جب شارٹ کٹ نکالتے ہیں تو یہ زندگی کا شارٹ کٹ بھی ہو سکتا اللہ ہے اللہ اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو کچل کر بھی جا سکتی ہے اگر آپ کی انتقال یا وفات کا سبب نہیں بھی بنتا تو اللہ نہ کرے کہ محتاج جی کا کوئی سے حادثے کا سبب بن سکتا ہے جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو آپ کے اہل و عیال کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے اچھا جو عام طور پر جب یہ اوور ہیڈ برجز بنتے ہیں نا تو اس میں دو یعنی اہم ترین پہلو تو پیشے نظر رکھے گا میں مادد آپ کی بات کاٹھ یہ بھی ایک عجیب سا فیشن چل پڑا ہے کہ کاٹتے کاٹتے ماد آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تو میں دیکھ دیر آپ سے مادت چل لیتا ہوں کہ اب جیسے مدری چل کے ناظرین یہ ویڈیو آپ نے دیکھی آپ بھی ہمیں اس طرح کی کوئی ویڈیو بنا کر بھیج ہمارا واٹس اپ نمبر آپ دیکھ لیجیے آتے جاتے ہوئے چلتے ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے ہمارے اس, اس وقت کے سلسلے میں ایک ویڈیو دو ویڈیو تین ویڈیو کوئی بھی اس طرح کی ہمیں جو سوری ہم اس کو کہتے ہیں اگر کوئی آئے گی آپ ایسا کچھ منظر دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھیں اگر آپ کے منظر میں کوئی عورت ہوئی ہم نہیں دکھائیں گے بے پردگی کو بالکل شریعت الاؤ نہیں کرتی اسی طرح اگر کوئی اور شری رکاوٹ ہوئی اور تو ہم نہیں دکھائیں گے تو کوئی بھی نارمل سی چیز اگر آپ ایسے دیکھ رہے ہیں تو آپ بالکل ہمیں بنائیں آج کل ٹریفک کا بڑا معاملہ ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے لوگوں کو بہت ساری چیزیں ہم شب و روز دیکھتے ہوں گے یا آپ श... श... श... اس وقت ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ گھر بیٹھ کر بھی ہم ہمار... اپنی ویڈیو بنا کر ہمیں شیئر کر سکتے ہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو کے ذریعے بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں جی ہاں آپ اپنا फोक्ती पे काम भी दे सकते हैं वॉइस मैसेज भी दे सकते हैं आप क्या आते हैं मोबाइल है आप वीडियो बनाए अपनी हमें सेंड करें सेल्फी व्हाट्सएप नंबर ये हाँ जी वेल्फी वेल्फी सेल्फी होती है ना हाँ वेल्फी ये वेल्फी कहलाती है अपना वीडियो बनाए अच्छा अपना वीडियो बनाना ये वेल्फी है जी। ये इससे क्या हो रहा था इंग्लिश हाँ जो अपनी बना रहा है یہ تو آپ اپنی بنا کر ہمیں بھیجیں گے تو اس میں تو ڈیفینے کوئی نہ کوئی آپ کی اچھی نیت نیت ہوگی لیکن جنرلی طور پر جو عموماً یہ جو بنا کر جو ڈاؤن لوڈ کرتے تھے میجورٹی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں شاید ولہ عالم کے ان میں کئی لوگ جو ہے نا وہ کا شکار ہوتے ہیں کمپنی کا شکار ہوتے ہیں یا بعض لوگ ابے جا کے تعلیم ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو لوگ تعریف ایک اتنے لائکس آ گئے اتنی شیئرنگ ہو گئی یہ ہو گیا آج کل یہ چلا ہے ٹھیک تو یہاں بڑھے یا نہ بڑھے آج کل لائکس بڑھنے بہت ضروری ہے ڈرائنگ روم سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں کسی جگہ یعنی دالان میں بیٹھے ہیں گھر کے اور کوئی بعض و ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات آ جاتی ہے مسئلہ کوئی ذہن میں آ جاتا ہے کوئی عنوان ایسا آ جاتا ہے کہ جس پر دل چاہتا ہے کہ یار اس پر جو ہے نا فلاں شخص ہے وہ صاحب علم ہے یا صاحب فراست ہے اس کا مشاہدہ بہت اچھا ہے یا اس کے بات کرنے کے انداز میں بہت تاثیر ہے تو اگر اس پر بات یہ کریں گے تو شاید امت کو زیادہ فائدہ ہوگا لوگوں کو زیادہ نفع ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی موضوع یا کوئی ایسی بات بھی ذہن بنائے تو اس پر بھی یعنی سوال یا کوئی موضوع کے انداز میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے کر بھی پروگرام میں شیئر کیا جانا چاہیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ اپنی ویڈیوز یا اس طرح کے کوئی ایسے مناظر اگر آپ کی نظر سے گزرتے ہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں خود گھر بیٹھ کر آپ اپنی ویڈیوز یا اپنے وائس میسجز چاہیں تو ہمیں اپنے واٹس ایپ کر سکتے ہیں ہمارے اسلام بیٹھے رہتے پیچھے وہ اس نمبر پر آپ کا ریسیو کر لیں گے ان اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا سلو الحبیب اچھا اب وقت ہوا ہے دارالفتا سنت کا مجھے پتا چلا کہ ہمارے مفتی علی ازغر صاحب مداضل العالی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے یہ ویٹ کر رہے ہیں میں بھی دارو الیر سنت کے اس سیٹ کی طرف جاؤں بائیک آئیے چلتے ہیں دارو العر سنت کی طرف فلو علی اللہ فلو تعالی. تعالی. تعالی. آبی تو ہمارے شامل رہیے گا ہمارے بائک حاضر حاضر جی اس میں قرآن ہے صلو علی صلو اللہ صلو اللہ علی محمد محمد مفتی صاحب ہمارے ساتھ اگر ٹیلی فون لائن پر ہوں ہم پچھلے سالوں میں بھی اس طرح کا سلسلہ کرتے تھے مفتی کہ مفتی بارد صاحب بارد کو بارد ساتھ بارد فون لائن پر ساتھ ملاتے تھے اور آپ کے شرعی سوالات کے جوابات ہم مفتی صاحب سے لینے کی کوشش کرتے تھے جی جی ماشاء السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑا کروڑا کروڑا احمد ہے آپ کو ماہ رمضان کی آمد بہت بہت بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو اور ہمارے جمن جمعے کے ناظرین ہیں انہیں بھی مبارک ہو آپ کے ساتھ جو حاضرین ہیں انہیں بھی مبارک ہو ماشاء اللہ صاحب کچھ سوالات آپ کی طرف بڑھائیں جی جی سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے جو ہے کہ آج صبح میں شہری نہیں کیا ہے اجان ہو گیا نیند نہیں ٹوٹا اس کا اجان ہو گیا ہے اور جو ہے کہ اچانک اجان کے ٹائم اس کا نیند ٹوٹا تو اسی طرح رہ گیا ہے روزہ کیا اس کا روزہ ہو جائے گا جی مفتی صاحب میں تو نہیں سوال سمجھ سکا شاید مم. آپ سمجھ گئے ہوں आ, ان کا سوال یہ تھا کہ سوتے رہ گئے ہیں اور شہری کے وقت آنکھ نہیں بھلی تو اب اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو سہری کا جو وقت ہے خاص طور پر رمضان مبارک کے روزوں کا وہ وقت رات سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے پہلے تک ہے یعنی کسی شخص نے سحری نہیں کی آنکھ اس کی سب کھلی کہ فجر کا وقت ہو چکا تھا تو اب وہ شخص یہ نیت کرے گا کہ میں سہری کے وقت سے روزے سے ہوں اگر مثال کے طور پر وہ اب آٹھ نو بجے دس بجے بھی نیت کرتا ہے اس طرح کی بس یہ کہ کوئی ایسا فیل نہ کیا ہو کہ جو منافی روزہ ہو مطلب قصدن کھانا پینا وغیرہ تو زوال سے پہلے پہلے تک نیت شہری کی کی جا سکتی ہے دو شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ کہ منافع روزہ کوئی کام نہ کیا ہو اور دوسرا یہ کہ وہ یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں اب سے روزے میں ہوں بلکہ وہ یہ نیت کرے گا کہ میں سہری کے وقت سے روزے سے ہوں بہت بہت شکریہ اور, اور کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان اور میں کچھ لوگ صبح کو روزہ رکھ لیتے ہیں اور دوپہر کو بارہ بجے کھول لیتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے کیسا جب آپ اشار فرما دیجیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب آپ کی معلومات میں آئیے کوئی بات ہاں بچے ایسا کرتے ہیں اچھا بچے ایسا کرتے ہیں نابالغ بچے جو ہیں بعض بعض بچوں کو بہلانے کے لیے بڑے بھی اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا ٹھیک ہے روزہ ہے شہری میں اٹھ جاتے ہیں تو بھئی آپ کا روزہ ہے تو یہ اس ٹائم جو ہے نا اب کھلنے کا وقت ہو گیا ٹھیک ہے دوپہر کو کھلوا دیتے ہیں جی جی ممتی صاحب اگر تو بچہ نابالغ ہے اور اس نے ایسا کام کیا ہے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بالغ بچے ہوتے ہیں اور والدین نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ روزہ رکھے تو وہ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ تم تو چھوٹے ہو بھی تمہارا روزہ تو بس ہو گیا بارہ بجے کھول دو یا تم جو ہے وہ اصل سے مغرب کو رکھ لینا تو ظاہر بات ہے جو بالغ آدمی ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے آ, کم از کم جو ہے وہ اسلامی مہینے سے مطلب زیادہ سے زیادہ اسلامی مہینے سے جس کی عمر پندرہ سال ہو جاتی ہے اسلامی سال کے اعتبار سے تو وہ بالغ ہو گیا اور اس سے پہلے اگر علامت پائی جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی بلوغت ثابت ہو جائے گی تو کوئی بچہ ہے یا بچی ہے بالغ ہونے کے بعد اس طرح روزہ توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اب دیکھیں نا ایک تو ہے کہ روزہ نہ رکھنا وہ بھی گناہ ہے اور بلا زر شریف کی اجازت نہیں ہو سکتی دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھ کے توڑنا اب روزہ رکھ کے اگر ایسے افعال کر کے مطلب کہ ایسے افعال سے روزہ توڑا ہے جن سے کفارہ بھی لازم آتا ہے تو اب اس کی ادائیگی کس قدر مشکل ہوگی یہ ایک الگ دشوار معاملہ ہے ہاں اگر نابالغ بچے ہیں اور والدین نے ان سے ایسا کچھ کروایا ہے تو اس پر تو خیر کوئی گناہ نہیں ہوگا جس طرح نابالغ بچوں کو جو ہے وہ احرام بنوایا جاتا ہے ان کو حج پہ بھی لے جاتے ہیں عمرے پہ بھی لے جاتے ہیں تو یہی حکم ہے کہ جتنا افعال وہ کر سکے کر سکے باقی وہاں کسی جو نہیں کر سکے گا تو اس پر کسی قسم کا دم یا کفارہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا روزے میں بھی یہی ہے اگر بچہ استارت رکھتا ہو تو والدین کو چاہیے کہ جو روزے کی پوری اہلیت ہے اس کے ساتھ ہی اسے بتائیں کہ روزہ یہ ہوتا ہے آدھے دن کا روزہ رکھوانا یہ ایک غیر معقول سی بات ہے اچھا اب مفتی صاحب آپ نے وضاحت کے دوران ہجری سین کا حوالہ دیا کہ ہجری سین کے حساب سے دیکھا جائے پندرہ سال کی عمر اگر ہوئی یا نہیں ہوئی اب ہمارے یہاں اگر اس وقت بھی آپ میجورٹی ناظرین سے بات کریں گے کہ آپ کے بچے کی ڈیٹ آف برت کیا ہے تو وہ ہم کو اسوی سین بتا سکیں گے انگلش ڈیٹ تو نارملی طور پر شاید ایک تعداد ہوگی جسے اپنے بچوں کی ہجری تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہوگا کیونکہ اس معاملے میں اتنی آگاہی نہیں ہے یہ اتنا سینس نہیں ہے کہ ہم اپنے اس اسلامی تاریخ کا بھی اپنے پاس جی کوئی ذہن رکھیں کہ اسلامی تاریخ کا کیا ہوگا ہجری جی جی تو تاریخ کہہ رہے نا آپ شاید یہ بھی ایک لوگوں کو دشواری ہو اسلامی تاریخ سے زیادہ اسلامک کیلنڈر سمجھ میں جی ہے جی جی اسلامی تاریخ اسلامی تاریخ کیا ہے ہجری تاریخ بولیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا کون سی تاریخ ہے یا دشواری محسوس کریں گے ٹرینڈ ہے کہ ہمارے یہاں انگلش تاریخ کا ہی لحاظ رکھا جا رہا ہے حالانکہ زکوٰۃ ہو گئی حج ہو گئے دیگر معاملات ہو گئے اس کا تعلق ہماری اسلامی کیلنڈر سے ہے جی مفتی صاحب اصل میں یہ مرحلہ تو بات کا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے والدین ایسے ہیں جو اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ اب بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور اب جو ہے وہ اس کے اوپر نمازیں فرض ہو جائیں گی روز فرض ہو جائیں گے اور اب یہ مرفول قلم نہیں رہے گا پہلے تو ایک مطلب مرفول قلم تھا اس کا کوئی حساب بھی نہیں تھا تو اب پردے کے جو نا وہ مسائل سخت ہو جائیں گے تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ والدین بچے کی بلوغت کو دیکھتے ہوئے اس کی تربیت کریں اور کہ جب وہ بالغ ہو تو وہ نمازی بن چکا ہو اس رو روزے جو ہے وہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو, ہو گئے ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ علامات اگر پائی گئی ہیں تو پھر تو تاریک کی طرح رجوع ہی نہیں کریں گے اور اگر پندرہ سال تک کوئی علامات نہیں پائی جاتی تو پھر یہ ہے کہ لا لامحال حساب تو لگانا ان پر ضروری ہوگا عام طور پر بس جو کاغذات میں تاریخ لکھی ہوتی ہے شانتی کارڈ میں لکھی ہوتی ہے اسی کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے چھوٹے بچے کا تو شانتی کارڈ میں نہیں بنا ہوتا وہ ہیں اس طرح کی جو اسکول میں لکھوائی ہے اسے فالو کیا جا رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو اسکول میں بھی غیر تاریخ لکھوائی ہوتی ہے کہ وہ بچے کی عمر کم رکھنے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں تو صرف یہی ایک موقع نہیں ہے اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر اسلامی تاریخوں کے ذریعے ہی جو ہے وہ حساب کتاب کیا جاتا ہے جیسے عزت کے مسائل ہیں تو بعض مواقع پر جو چاند کا اعتبار ہوتا ہے بعض مواقع پر نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے اور کئی ایسے معاملات ہیں جہاں اسلامی, تاریخ اسلامی, اسلامی, جی تاریخ اسلامی کے مطابق جی بالکل بلا شکر اسلامی اس کے حساب سے اس کا بھی چاند وغیرہ کے حساب سے سورج جی کے حساب سے اچھا مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب اگر ہم مشورہ یہ دے دیں چونکہ یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس طرح کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں اور ایک مسلمان کو اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کروائی جاتی ہے ہاسپٹل سے ڈیٹ آف برتھ اس کے اوپر اس کا نام اور ڈیٹ آف برتھ اور ہاسپٹل کی ایک لسٹ ہوتی ہے عموماً مانگی بھی جاتی ہے بعض جگہوں پر تو اگر یہ والدین یا ہاسپٹل کے جو ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انتظامیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر یہ کوئی ایسا اصول بنا لیں کہ جب بھی یہ کسی بچے کی ڈیٹ آف برتھ لکھیں تو ساتھ ہی ساتھ اگر ہجری سن بھی لکھ دیں ہاں اس میں بھی ہو سکتا ہے اور جو اگر وہ نہ بھی کے دیں تو والدین کم از کم والدین لکھنے مطلب ہم سب کو ایڈوائز کریں کہ لکھ لیں جیسے مثال کے طور پر آج سات جون ہوئی نا تو اب سات جون کو اگر کسی کے یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہو تو جب وہ سرٹیفکیٹ لے گا تو وہ سات جون دو سولہ لکھ دے گا اب یہ لکھ لے کہ بھائی دو رمضان و مبارک چودہ سو سینتیس تو اس سے تھوڑا سا یہ رجحان بنے گا اور آپ کو پہلے بھی میں نرس کی ہے مدری جہاں کے ناظرین کہ آپ اپنی شادی کی بھی اسلامی تاریخ رکھیں اور اپنے یہاں جس کی فوتکی ہو چکی ہے ان کی بھی اسلامی تاریخ رکھیں اور اپنے یہاں ہونے والے بچوں کی ولادت کی بھی اسلامی تاریخ رکھیں آج ہی شروع کر دیں آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے آپ نکال لیں اب تو کیلنڈر بھی آ گئے وہ موبائل میں بھی اس طرح کی اپلیکیشن آ جاتی ہیں کہ جس سے آپ مذہبی طور پر وہ اسلامی کیلنڈر کے طور پہ لے سکتے ہیں وہ بھی کافی ذرائع ہیں ماشاء سنت کی بھی آمد ہو گئی یہ سفان اللہ, اللہ حبیب ان شاء اللہ تعالی محمد محمد انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد سوالات اور اس کے جوابات سے سلسلہ بھی شروع ہوگا مفتی صاحب ایک اور کول آپ کی طرف بڑھاتے ہیں جی السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو آنکھوں کا پڑفڑانا پھر ہوتا ہے کبھی دائیں کبھی بڑیں کیا یہ کہیں اسلام میں کچھ لکھا ہوا ہے یا کچھ ایسے بارے میں جائز ہے کہ ان پہ یقین کرنا کہ اس آنکھ کا فڑ اچھا ہوتا ہے اور اس کا فڑ پھر پھر برے کے لیے ہوتے ہے یا ہاتھوں میں خارش اس بارے میں مجھے تھوڑا پلیز آپ ڈیٹیل دے دیں جفر اقبال جدئی سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ ڈیٹیل بھی لیتے ہیں سنت کو بھی اگر مائک لگا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس جواب میں امین سنت بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں جی موتی صاحب آنکھوں کے پڑ پڑھانے پر دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس آنکھ کے اندر اگر یہ علامت پائی گئی اور اس آنکھ کے اندر اگر یہ علامت پائی جائے گی تو فلاں فلاں تاثیریں واقع ہوں گی تو ایسا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن کہیں نفی بھی نہیں پڑی میں نے اچھا اس سے جو علم آئے گا تو وہ ایک اس کی ایک بنیاد ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی بنیاد تو ہو جیسے طب ہے طب ایک علم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب جڑی بوٹیوں سے اور مختلف چیزوں سے دوائیاں بنتی ہیں تو اس کی ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے اب کوئی طب کا انکار نہیں کرے گا لیکن ایک شخص اگر یہ کہے کہ یہ فلاں چیز ہے اور اس کی یہ علامت ہے اور یہ علامت ہے تو ٹھیک ہے فنی فن بات اس کو قرار دیا جائے گا لیکن ایسی بات پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے اور اگر کوئی شخص ایسی بات کو یقینی سمجھتا ہے پھر وہ بات قابل مذمت ہوگی بابا آپ نے بھی غالباً اس طرح کی کوئی باتیں سنی ہوگی آنکھ پر پڑتی ہے یا یوں تھوڑی سی ادھر سے کچھ شروع ہو جاتا ہے اچھا بعض اگر لوگ کہتے ہیں خارش ہو رہی ہوتی ہے الٹے آدمی خارش ہو رہی ہے تو پیسہ چلا جائے گا سیدھے آدمی خارج ہو رہی ہے تو پیسہ آ جائے گا اس طرح کی کچھ چیزیں آپ نے بھی شاید سنی ہوگی یہ شگون شگ باتوں کہ بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا تو یہ بد شگنی اور بد شگنی حرام ہے اب اگر طبی کوئی وجہ ہے کہ آنکھ میں کوئی تکلیف کی علامت ہے کہ تکلیف سے پہلے آنکھ پھڑکتی ہو تو یہ ایسی کوئی میری معلومات میں ہے نہیں سگنی بدشگنی تو لیتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکی تو یہ ہو جائے گا بائیں آنکھ پھڑکی تو یہ ہو جائے گا تو اسلام میں اچھا شگون لینے کی تو ہے مطلب گنجائش حجیسوں سے ثابت بھی ہے اور بد شگون ہی اسلام میں نہیں ہے جیسے نہیں کالی بلی آگے سے گزر گئی تو صاحب وہ سفر اب واپس سے لے جاؤ اس کا نقصان ہو جائے گا مرغی اذان دی تو منوس ہے اس کو زبا کر دو مرغی اذان دیتی نہیں ہے لیکن کبھی کبھار دے دیتی ہے تو اس کو لوگ منخوذ سمجھتے یہ منحوز سمجھنا ان کا غلط ہے کہ اب نقصان ہو جائے گا یہ اس کی وجہ سے نقصت ہو گئی یہ بد نہیں کی اجازت نہیں ہے شریعت میں بھلے ازان دے مرگی، اس, کی. اس کو کچھ نہ کہا جائے ذبح کرنا ویسے حلال ہے لیکن اس وجہ سے ذبح کرنا کہ اب یہ نقصان ہوگا اس کو زندہ رہنے دیں گے تو یہ سزا اس کو نہ دی جائے ماشاء ماشا ماشا اللہ جزاک اللہ, اللہ خیرہ. موتی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا جزاکے چل پھر انشاءاللہ آپ کی کی بارگاہ میں دینے چاہوں گا یہاں پر جی جی جی لوگ جو جس درجے میں جا کے اس مسئلے کو لے رہے ہوتے ہیں وہ وہی جا رہا ہوتا ہے کہ وہ قابل مذمت ہوتا ہے اور اس پر یقین کرنا ایسی خبر پر یقین کرنا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے لیکن اگر مطلب اس یہ کسی فن کا نتیجہ ہو مثال کے طور پر کہیں سے جو ہے یہ فن تجربے کی بنیاد پر چلا آ رہا ہے اور اس کی بنیاد پر توہمات قائم ہوئے ہیں تو پھر اس کے حکم میں اتنی سختی ابتدا نہیں ہوگی لیکن یقین اور اس کے بعد کے جو مرائل ہیں اس پر واقعات سختی کی جائے گی اس پر ماشاء اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مدری جنگ کے ناگرین آ... مدری مذاکر سے پہلے کہ یہ سلسلہ ہے ہمارا اور اسی دوران امیر سنت کی آمد بھی ہوتی ہے آ... ہم نے اپنے ان سلسلوں میں ایک اہم خبر. اہم خبر کو بھی رکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر کیا ہے آج کی اہم خبر پانی ملانے کا انکشاف زائد خون کی بوتلیں برامد شہر میں مزید چار جعلی بلڈ بینکوں کا انکشاف اچھا یہ تھی آج کی اہم خبر جو ہمیں دی گئی ہے 6 جون دو سولہ ڈان اخبار کی یہ خبر ہے کہ جعلی بلڈ بینک پر پولیس کا چھاپا زائد میاد خون کی بوتلیں برامد اچھا خون میں پانی ملانے کا انکشاف اللہ, اللہ کی پناہ یعنی ایک تو عجیب و غریب خبریں ملتی تھی کہ جناب وہ فلاں فلاں جانور یوں یوں کاٹ کر کھلائے جا رہے ہیں تو جناب وہ گدے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے تو فلاں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے تو مرے ہوئے جانوروں کو گوشت کھلایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بہت سارے مسائل سنتے چلے آ رہے ہیں جی اب یہ کہ یہ تو ایک خالی ستن لوگوں جی کا جان بچانے کے یہ سارے معاملات ویسے بھی خون دینے نہ <ہی> دینے کے حوالے سے شری احکام اپنی جگہ پر بھی بیان کیے جاتے ہیں ہی> اگر اس کی آپ بنیاد میں جائیں گے نا تو بنیاد میں جائیں گے تو آپ کو مال کی محبت ملے گی کہ لوگ مال کی محبت و مال کی ہرس کی وجہ سے اس حد تک گر جاتے ہیں اور خون میں بھی گویا خون میں بھی ملاوٹ کرنے شروع کر دی Allah اب کیا چاہیے دودھ میں ملاوٹ ہوتی تھی وہ سنتے تھے نا کہ خون کہنا ملاوٹ ہوتی تھی یعنی خون پانی ہو گیا خون سفید ہو گیا تو یہ تو ان کا تو واقعی خون پانی ہو گیا ان کا واقعی خون سفید ہو گیا جنہوں نے خون میں ملاوٹ شروع کر دی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اب اس خبر سے عبرت کیا مل رہی ہے ایک تو خبر ہے ایک شاکنگ نیوز ہے نا ایک شاک لگ رہا ہے یار یہ کیا یار یہ کیا ایک سنسدی پھیلتی ہے اس میں عبرت یہ ہے کہ مال کی ہر سے نا کو کہاں تک لا کر کھڑا کر دیتی ہے یہ مال کی لالچ مال کی ہر پیسے کی لالچ پیسے کی ہر اب آپ دیکھیے اب میں اپنا میرا مخصوص ٹاپک ضرور ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پہ خبر پہنچی کہ فلاں فلاں جگہ پر خون میں پانی ملایا جا رہا ہے یقینا یہ قابل مذمت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے جو بھی مطلب کہ قانونی تقاضے وہ پورے کرنے چاہیے لیکن اگر ایک خبر آپ کو میں دیتا ہوں کہ فلاں فلاں جگہ پر فنا شخص سود لے رہا ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہو جس کی صحت کو فرق نہیں پڑے گا اچھا سود لے رہا ہے تو کیا ہوا حالانکہ پانی نہیں ملا رہا یعنی کہ سود لینا کہ جس کے بارے میں ہمارا رب فرمائے کہ میں اسے اعلان جنگ کر جن رہا باری ہوں باری باری تو, باری باری باری تو کیا باری باری باری سود کا گنا یہ کتنا بڑا گنا ہے جو ایک تعداد بد قسمتی کے ساتھ اس گناہ میں مبتلا ہے سود کے ذریعے کھانا لے رہا ہے سود کے ذریعے پینا لے رہا ہے سود کے ذریعے گاڑی بنگلا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا رہا ہے اپنی ترقی کو سود کی بنیادوں پر جو کھڑا کرتے ہیں اور سود کی اینٹوں پر جو کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اونچا بنانے کی کوشش کرتے تاکہ لوگ ہم کو دیکھ سکیں یاد اور رکھیے اور پر کہ پر یہ اینٹیں اتنی کچی ہیں اتنی کچی ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا وزن ان اینٹوں کو ایسا توڑے گا اور آپ درام سے اسے نیچے گریں گے کہ شاید ہڈیاں بھی نہ بچ سکیں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اس لیے وہ تمام ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو بدقسمتی کے ساتھ سود جیسی حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام میں مبتلا ہوں مہربانی کریں اپنے آپ کو سود کی نحص سے بچائیں اور اس تح... یہ سب مال کی محبت کی وجہ سے جسے میں نے عرض کیا تو ایسے بہت سارے کرپشن ہیں بدعنمانیاں ہیں جس میں ہمارا ایک معاشرہ مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آ... گناہوں سے بچنے کی ان جرائم سے بچنے کی توفیق تع فرمائے آمین اور ہمارے اداروں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ ہم اس میں ایک آ... ان لوگوں کو روک سکیں زیادہ رشوتیں لے کر پھر یہ اس طرح کے لوگ چھوٹ بھی جاتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام کیا اس وقت کمایا دس لاکھ روپیہ ہے دو لاکھ روپیہ سو دے کر نکل جائیں گے پھر آگے کماتے رہیں گے پھر کوئی چھاپا پڑے گا پھر پکڑے جائیں گے تو ہم نے پچیس تیس لاکھ روپئے اور کما لیے ہوں گے پھر تین چار لاکھ روپئے دے دیں گے پھر چھوٹ جائیں گے تو یہ تین چار لاکھ روپئے گویا دو چار لاکھ روپے دیتے رہیں گے بیس پچیس تیس لاکھ روپے کماتے رہیں گے تو یہ لینے والے بھی بجری میں ان کو, ان کو بھی پکڑا جائے ان کے لیے بھی جو بھی قانونی تقاضے پورے کیے جائیں اور جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کا بھی حال احوال لے لیا جائے تاکہ مطلب یہ اس طرح لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں ان کے لیے کوئی کام ہم مطلب صورت بنا سکیں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے آج کے اس سلسلے میں جیسے کہ آپ نے ناشری بھی سنی دار تعریف سننے کا سلسلہ بھی دیکھا ایک ویڈیو بھی ہم نے آپ کو دکھائی کہ کس طرح مطلب کے بیان کیا گیا ہے اسی طرح ہم نے اس وقت کے سلسلے میں ایک احتیاطی تدبیر تدابیر آپ کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس کا بھی ہم نے ایک مرحلہ سیگمنٹ یا ایک عنومان رکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج سنتے ہیں آج کی احتیاطی تدابیر سلو الحبیب یوں تو احتیاطی تدابیر کافی ذہن میں تھیں ٹریفک کے حوالے سے بھی کھانے پکانے کے حوالے سے بھی وغیرہ وغیرہ لیکن آج جو ایک دو احتیاطی تدابیر میں آپ کو ارض کروں گا اس میں جی سسپنس پیدا ہو رہا ہے کی موضوع موضوع کس احتیاطی نہیں اصل میں پچھلے دنوں ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا آگ ہی آگ باہر کا جی جی ہاں مجھے یہ ذہن آ رہا تھا ذہن بن رہا تھا کہ ہماری اسلامی بہنوں کا ان دنوں پکانے وغیرہ کا سلسلہ اور زیادہ ہوتا ہے جی ہاں اب جب یہ شہری میں اٹھ کر باورچی خانے میں جاتی ہوگی شہری کے لیے جب رات پہ اٹھ کر پھر شہری کے لیے تیار, تیار, تیار کرنے کے لیے باورچی خانے جاتے تھے ایک عموماً نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بعض اوقات کپڑوں میں آگ لگ جانے کے خدشات ہو سکتے ہیں اول میں یہ ارض کروں گا کہ رات سونے سے پہلے اپنے باورچی خانے کا ایک بار مختصر صحیح جائزہ لے لیا کریں کہ آپ کے وہ باورچی خانے کے اندر گیس کی جو لائنیں ہیں وہ بند ہیں یا نہیں ہیں اور جب پکانے کے لیے آپ پہنچیں تو اس وقت احتیاط کریں اسلامی بہنیں بھی کہ اپنے کپڑوں سے بچائیں عموماً جو کپڑوں کو آگ لگنے کے جو واقعات ہمیں بیان کیے گئے وہ اس طرح کے ہیں کہ جن اسلامی بہنوں نے اپنے ہی دوپٹے سے اپنے ہی جو پہنے ہوئے کپڑے انہیں میں سے کسی حصے سے وہ دیکچی یا کوئی برتن یا پتیلا اٹھانے کی اگر کوشش کی ہے تو وہ اس کو اس کپڑوں کو آگ نے پکڑ لیا جب آگ نے پکڑا تو اس کو آگ لگی اس طرح ایک کیس میں نے سنا تھا آیا تھا وہ بھی اه, ان کا بھی انتقال ہو گئے اللہ ان کو گھر کے رحمت فرمائے ہمارے اسلامی بہن کے گھر اسلامی بھائی کے جاننے والے اہل موقع سے ان کے گھر کا ہوا کیا تھا اچھا کہ ہوا یہ کہ وہ ان کے گھر کی جو اسلائی بہن تھی کھانا پکڑ رہا تھا تو یہ شاید کچھ نکالنے کے لیے الماریاں چولہے کے اوپر تو کچھ نکالنے کے لیے وہ اوپر چڑھی ہوں ऊपर ٹھیک ہے میں نکال لوں گی اور جب یہ اوپر چڑھی تو شاید آگ نے جو چولہا جل رہا تھا آگ نے ان کے کتے کے دامن کو لپیٹ میں لے لیا پکڑ لیا تو وہ ہرا ہوئی ہو ہوگی لیکن ان کا آدھے سے زیادہ بدن جو تھا نا وہ آگ کی وجہ سے جھلس گیا تھا اس وقت مجھے فون بھی آیا تھا لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ بیچاری جاں ورنہ ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو اس طرح کی کئی اور واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں تو اب برائے کرم اپنے گھر میں اس طرح کی جو بھی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جسے آگ لگنے کے واقعات ہو سکتے ہیں اس میں آپ تھوڑے سی وہ احتیاطی سوچ رکھیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ نیند کے غلبے میں جیسے صبح ناشتے کے لیے اٹھ کر جو آنا ہوتا ہے تو بعضوں کا نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اچھا ابھی چونکہ شہری ہے تو جلدازی بھی ہوتی ہے تو اس میں گرم چائے گرنے کا گرم دودھ گرنے کا یا کوئی ایسی چیز جلنے کا یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو برائے کرم میری تو کل بھی میں نے مدنی انتیجہ کی تھی آج مدنی انتجا کر رہا ہوں ہمارے مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول سے کہ مہربانی کریں کہ یہ مدنی ذہن بنائیں کہ جب آپ رات کچھ دیر سو لیں چاہے کچھ دیر سوئیں لمحوں کے لئے سوئیں عشاء پڑھ کر جب آپ سوئے تو چاہے وہ لمحوں کے لیے صحیح تحجد کا وقت شروع ہو گیا اب جب آپ شہری کے لیے اٹھی رہے ہیں تو مہربانی کریں کوشش کیجیے کہ دو رقط کم از کم دو رقط نماز تحجد ادا کر لیجیے وزو کر لیں اور وزو کرنے کے بعد ویسے بھی منہ تو دونا ہی ہوتا ہے اٹھنے کے بعد نارملی طور پر تو وزو کر کر فارغ ہوں اور سہری سے پہلے اگر ہو سکے تو دو رکعت نماز سے تحجد ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی وضو دعا بھی کریں اس کی برکتیں بھی ملیں گی اس کے فضائل بھی بہت ہیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو قبولیت دعا کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں زبردست اہتمام ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے اور ہمیں نماز تحجد پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین صلی صل صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آج آپ نے ہمارا مدی مذاکرے سے پہلے کا یہ سلسلہ ملاحظہ کیا کہ الحمدللہ اس میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور پھر اسلام بھائی کے ساتھ بیٹھ کر خان کے ساتھ بیٹھ کر ایک باقاعدہ اجتماعی ذکر و نعت کا ہم نے ایک مختصر کا سلسلہ کیا پھر یہ کہ آپ کی طرف سے ایک بڑا عجیب مسئلہ جو ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں آیا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا اس کی ہم نے آپ کو دعوت بھی دی ہے اس طرح کے مناظر آپ ہم کو واٹس اپ کر سکتے ہیں جس سے ہم روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملدی چینل پر دکھاتے رہیں گے پھر یہ کہ آج کی اہم خبر جس میں خون میں بلڈ بینک پر جو چھاپا پڑا اور خون میں پانی ملانے کا بابا خون میں پانی ملایا گیا اب بتائیے عجیب یہ کل چھ جون کی خبر ہے کہ جالی بلڈ بینک پر پولیس کا چھاپا خون میں پانی ملانے کا انکشاف دودھ میں دودھ پانی, پانی کا پانی بھی سنا تھا آج پہلی بار خون میں پانی کا بھی سن رہا ہے اب پا خون پانی ہو جاتا تھا یہ آپ نے شاید سنا ہوگا محاورہ اس کا خون پانی ہو گیا خون سفید ہو گیا ہے یا خون میں پانی ملایا جا رہا ہے تو ہم نے رکھا ہے اپنے سلسلہ کے روزانہ ایک اہم خبر بھی آپ کو شاید بتا سکیں گے اور پھر یہ احتیاطی تدابیر وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور اسی دوران انشاءاللہ امید ہے میل سنت کی زیارت بھی ہوگی آمد بھی ہوگی اور روزانہ دار و سنت کا سلسلہ بھی ہم کچھ نہ کچھ آپ کو مفتی صاحب کو ٹیلی فون لائن پر آپ کرم فرماتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے